اقبال کا الحاقی کلام وہ بھیا عمر ہے کتنا عمر کہانا اڑھانے میاں صاحب اندازہ لاؤ اقبال کا الحاقی کلام یہ سنوان کے تحت اقبال کے اس کلام کی نشاندہی کی جاتی ہے جو اقبال سے غلط طور پر منصوبہ لہذا اسے باقیات یا شیر اقبال سے خارج سمجھنا چاہیے حضرت جیسے آ ہے کتاب آئی آئی ہے حضرت متروک اردو کلام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 ریویو کا جنوری انیس سو پینسٹھ میں شائع کیا بشیر احمد جار نے غالب عروسی کو ماخذ بنا کر انوار اقبال طب انیس سو میں شامل کیا ہماری تحقیق کے مطابق یہ نظم اللہ کی زندگی میں اخبار قوم دینی کے ایڈیٹر قاری عباس حسین نے اللہ باغ کے نام سے شائع کی جہاں سے ایڈیٹر ذل سلطان محمود الحسن صدیقی ناخل کر کے اپنے سالے میں شائع کیا اس غلط نسبت پر ایڈیٹر انقلاب نے محبود الحسن صدیقی صاحب کو مدون کیا انقلاب سوسوف نے مدد کر لی کہ غلطی ہو گئی دیکھیے انقلاب تیئیس نومبر اینس سو اٹھائیس دراصل اسماعیل میرٹھی کیا کون اسماعیل میرٹھی پتا جی او دا خاص سی جو ان کے مجبو کلام و ہاتیات اسماعیل کے سفا چھبیس پر شاید ہو چکی یہ دیکھا نہیں لکھے مترو کلام تو پہلی نظم ہی ہوا ہے سعودی شاہی سرکار اچھا بل ای الحافی اقبال کا الحاثی کلام جہاں رایا گئے تھے کنا اچھا اے حیات اسماعیل کے سفر شاہ اس کے ثبوت میں مخزن کا شمارہ مخزن جولائی انیس سو چار بھی پیش کیا جا سکتا ہے جہاں یہ نظم اسماعیل میرتھی کے نام ہی سے شائع ہوئی نمبر دو مدینے کے کبوتر کی یاد گا <laughs> <دا. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> سب سے پہلے یہ نظم کلیات اقبال حیدرآباد میں شائع ہوئی جی وہ کلیات اقبال ہے یار ظلم دیکھو پتہ نہیں کیا کیا میں سب سے پہلے یہ نظم کلیات اقبال حیدرآباد میں شائع ہوئی جہاں سے عبدالواحد الواحد معینی نے اپنے مجموعے باقیات اقبال تباول میں شامل کیا طاہد میں شمس امیر حسن کے صاحباد محمد ذکی کا حوالہ دیا گیا یہ نظم ظفر علی خان کے مجموعہ کلام میں شامل ہے جی وہی کلام میں شامل کر دیتا گیا ظلم نے یاد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 جا کارپور اچھے گلام فرید نہ کیا محلہ ایک محلہ ساتھ مسی تو پتا کہ چار سو یہ انگریز دے قانون دی دفت ہے چار سو بھی فراڈ کو تکر باری کہنے والکانون دے چار سو بھی لگتی وہاں کہا ہے کہ چار سو دی دفت ہے انگریز دے قانون انگریز دے قانون کنے پہلے پہلے بابا بلے شاہ سے بھی سال فرما گیا یہ دفت کی میں چار سو بھی کرکاتی کی دی نے اپنے کلام ہے یہ دماغ کی مکوٹ بہار پوے چیسے واقی نام مراد اپنی مراد ایک آقا وہ کام تھا اچھا نظم تبرکات میں کے صفحہ اتنی پر شائع ہوئی جی مولف کے مطابق یہ نظم زمانہ کانپور میں جولائی انیس سو بیس میں شائع ہوئی باقیات اقبال تبادوم میں بھی اسے اقبال سے منصوب کر دیا گیا حالانکہ یہ نظم زفر علی خان کیا اور ان کے مجموعہ کنیات اکبر صفائیتی پر شائع ہو چکی ہے جی غزل کے تین اشار ایک چوتھ سے نمبر دیواز غزل کے تین اشار ایک نائی نظر میں ایوی اکبالال تھا پری تین اچھا روزگار فقیر جل دوم وہ دو فقیر پڑا ہوشی جا جا حضرت دوتے ہیں جلا ظلم کر دوتے ہیں روزگار فقیر ذل دومے اقبال سے منسوخ غزل کے درج ذیل تین ہوئے ہیں جو اقبال کے نہیں ہیں کون کون سے حشر کو مانتا ہوں ہنگامہ اس کی محفل کا سدرا گھر سے تھی صحبترا لے اڑا اشتیاق منزل کا تھی غزب طرز پرسش ہمدرد لب کے آیا ہے ممتا دل کا کیا؟, کیا مانویت ہے غزل یہ تینوں اشعار اول شیخ ایجاز احمد کی بازار میں درج ہوئے وہاں سے روزگار فقیر کے فقیر وحید الدین نے انہیں اپنے میں وہ مرتبہ اس گھر سوامی کی وجہ یہ ہے کہ اقبال بال اوقات مقصد میں اپنا پسندیدہ کلام شاد کی گھر پہ بھجواتے تھے اس طرح کے اشعار کچکول کے عنوان سے شائع ہوا کرتے تھے کچکول میں بھیجے جانے والے شہر میں بھیجے جانے والے کا نام دائیں طرف شائع ہوتا تھا جب شاعر کا نام بائیں طرف ہوتا؟ دسمبر 1901 کے اس شمارے میں جہاں یہ کلام پہلام کا نام طرف درج در ہے جب کہا ہمرا مرزا کے تھے جو علامہ کو پسند آئے گیان چند نے اپنے مجبور ابتدائی کلام اتار کو غلط پی کر دیا ایک پانچویں نمبر پر ہے جی رقت سفر کے تصر خاط کیا <تصالح> <تصالح> <تصالح> رخت سفر تبادوم اطمیہ دریائے نبسن کے عنوان سے تین ایسے اشعار شائع ہوئے ہیں جو اللہ سے نہیں بلکہ لمحۂ حیدرآبادی لمحہ حیدرآبادی نے اقبال کو بغر اطلاع بھیجے تھے اللہ نے اس لفظ میں دو اشار پر اطلاع بھی دی تھی ملازکی جی اقبال نامہ جلدی تھی اسی طرح اس سے میں غالب کا یہ شعر ہے بگررا دل و دل ہے آئینہ توتی کو توتی کو شسٹ جہد سے مقابل ہے آئینہ اقبال سے منسوب کر دے گا درست نہیں ہے چھ نمبر پر اقبال سے منسوب ایک اور شعر ہے یہ شیر بھی اقبال <تصال> سے غلط طور پر منسوخ ہے تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرت حضرت دیے بعد مخالف سے نہ گھبرائے تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ ایک طویل غزل کا شیرا جو گجرا والے کے وکیل صادق صاحب کی تصنیف ہے حضرت وکیل صاحب جی صحیح حضرت جین ماسٹر اللہ ایک سے منسوب ایک نظم دعا حافظ جلال جلال سید الدین احمد جعفری زمینی نے اپنی کتاب نظم ملت میں اقبال کے نام سے ایک نظم شامل کیا جس کا نمایاں دعا کتاب پر سنشا درج نہیں ہے لیکن بال قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب انیس سو چوبیس میں شائع ہوئی کیونکہ نظم کا ڈکشن اقبال کی نظموں و شکوا اور جواب شکوا سے ملتا ہے کی ڈکشن تاریخ مطلب بھی اقبال سے منسوخ کر دیا حالانکہ حشر کاشمیری کی ہے جی ہاں جی کتاب پہ جلدی آگاہ آٹھویں نمبر پر اقبال سے منسوب ایک اور نازم جی کیا لکھا ہوا ہے خود جی بھی اقبال کی نہیں ہے عطیہ فیضی نے اپنی ڈائری میں شامل کیا اشار انیس کے ایک چلو سمجھ آ گئی تحریر و تو کرو ترانوے سے انیس سو آٹھ تک ایک فضائی کلام کا کلام سو انیس سو آٹھ تک یہ سارا کلام ایک دوریہبل کا ہے اور اللہ باقی کل جو میں نے سنا ہے سرار خودی انیس سو پندرہ میں میں لفسا لیکن جڑا میں لب بیٹھا نا کمیا نیا کرا کے بطروکار دورے ابل ابتدار تا اینس سو آٹھ دورے دوس سو نو تا اینس سو چوبیس کی کر کے متروکات ضرب کلیم کے متلو در دربغان حجاز کے میں آخیا فی حضرت صاحب ساتے پکی ایتا ان سانا وقت لگنا جی فانا ٹھوک دتا ہے بولنا سا مشکل سمجھ لگی گا اچھا دور سوم دور سوم انیس سو پچیس سے انیس سو اٹھتیس تک یار کی ظلم زون جا رہے ہیں اگلے اٹھتیس تک بس معلوم اٹھتیس تک بھی مترو کا کلام اقبال کا چلتا رہے ہوا ہو ساری دلیل تمام ہو گئی اور کچھ کلام ایسا جڑا ہونا دا متروکا نہیں سی یہ حضرات باقی سکولیوں نے اس کو مخرجہ کر دیا کی کر دیا <laughs> وہ مخرجہ کلام وہ بند میں لبن دیا اور بند لب جا شیر میں لب گیا پورا بند لبے تو پھر وہ جواب شکوا لالکل <laughs> جواب شکوا لے شور ہند میں ہے کلیہ نام کا بہنا ایشور ہند میں ہے کلیا نا کام کبوتری لیگ والوں نے بنایا ہے بڑے نام کبوتری کو لیگ والوں کا بت کہا اور اقبال دشمنی کتاب والا لکھ رہا ہے اللہ ماں کی مخالفت شدید رہی ہے <مسٹر> جنا کے خلاف آخری دو سالوں میں جا کر کھلا ہوئے ہندو جی وہ اختلاف دی وجہ کی لکھی Achha, وہ انتخاب آخر اکبال آخر مسلمان امریکہ مخلوط اس کا کی ہو سکتی ہے وہ تو ہمیشہ ساری زندگی اسے مستر چلا کرا کے انتخاب یار بھائی ایسا بدھو ذہن نہیں رکھتے تتا پتا نہیں جہاں امام تی کی کچھ اشاتی شماروں ہوں سن اصا پڑ کے اج رکھ لیا پڑھیا پلام پڑھیا میں جا اپنی القابل تاریخ کے اندر لکھا ہے کتابات بہار ابوجالا نے حملیوں پر ایسی چٹھی کر دی ہے جس کو سمندر نہیں دھو سکیں گے اللہ تعالی ادھر سے کرم کیا محتمد کتاب لکھ کے وہ تو نہیں اگر ایسے کر دیا یہ جہالت ہے یا مانگتے ہیں پھر میں جناب وہ جیوپنی خلاف کسی گل نہیں کی دکھاؤ اگر اللہ باپرا درکر آتا ہے وہ اگر کڑتا تھا گرتا دوڑے نہ بیٹھے ہوئے وہ مشکو کوئی مانجیے نہیں شیر روز کرتی اللہ تعالیٰ سابت کرنا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 اللہ اللہ جو اور تک میدان بار سے ہی آئے ہیں تو میدان باہر گیا بند سے نکال دی پتا نہیں ہونے بند میری لفے نا پتا نہیں ہوں باسکی کی ہو سک سارے سلیمان ندوی سے انخلا بول یہ جو اقبال باتیں کر رہے ہیں وہ سلیمان ندوی کے پاس نہیں ہیں تو پھر کیسے کہتے ہو یہ تو نہیں ہے تمہیں میرے بارے کو تو مت لاوے فضلہ ہم کے پاس پڑھتا رہے یہ سب کچھ اسی سے لیا ہے افسوس ہے میں نو میری قسم خوا لابے آدھا خدا کی کسم ہے جیڑی گلا کر پڑھنے چاہے استاد پڑھائی آدمی استاد ہی نہیں میں حضرت جی سبھی اللہ ما نے نظم لکھی کر گیا دیو بند آئے کیوں کہ لکھ دیں ما جی شدتی لکھی سی ہاں جی کی؟ کر کر خبر تمہارے پاس لاتا ہے تو خوب کرو گیا تمہارا سور جہاں کتنا آ کے ٹا ٹان چکر ہے جناب لکھ سکے کتاب کے پیچھے تیرے مرد مردہ نے خدا جی چپ پیچھا تو پورا بند غائب ہو گیا جب پچھا چلم دن چاہیے اس طرح چالا چلیں جہاں انہوں نے خلاف سی مطلوب کہ کچھ اللہ ماحول خود مترو کون ہے باقی کچھ چلاس پیتا ہے کوئی ملا ہے کوئی کٹ کر کے بتاؤ ان کی تاریخ پر جاتے ہو یہی سکولی طبقہ ہے کتے کا بچہ جو سب سور کو کیا لکھتا رہا نکلا کیا ہے بتاؤ مان سے سنسو ر کی تاریخ کو کون ہے کہ نہیں یہ کتابیں نکلے کی تاریخ کچھ سی ہوگی بنا کچھ لگتےل آئی گئے سید کی متروک <laughs> گمراہ کر اللہ تالا کرم کیتے متروک کیا کرے اور متروک ہی چھپتا رہے یارم سو سے یار تحقیق اگر نہیں کی تو قصور ان کا ہے یا میرا میں کافی ہاتھ جوڑی اقبال ساری پڑھو سمجھ ل گلحری والی نا گائے اور بکری سر گلری ایک اور ایک مکڑا مطلب یہ نکلیا کہ اتو شاعری سی وہ شاعری سی شا رنگ آئی جسل الاحام دلسلا رب تارا دھرتی دولہ یار کی بکواس آگے پر مارو نمبر او ایک کتاب سڈے کو آ مطلب کا کدوری سی اقبال مطلب ہے ہوں تو ناسا سیك دیا گے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 لاہد میں سوتے ہیں تیرے شہداد کو جنت کو اس میں کیا ہے لاہد میں سوتے ہیں تیرے کو اس میں کیا ہے کہ شور معاشر کو بھیجتی ہے خبر نہیں کیا سکھا سکھاتا دیکھ کہ شور معاشر کو بھیجتی ہے شہداد قبر لاہد دند جنت پتا نہیں کیشر تو شور نو اگ بھیج دیا نا خبر نہیں کیا سکھا سکھا کر اٹھا ہوئے انوں ضرور اٹھانا ہے سرکار دی عاشق مستو کے سرکار دیش کے سوتنے معاشر نو کو نہ ہیدر شورتا تیری جدائی میں خاک ہونا اثر دکھاتا ہے کیمیا کا اے تیری جدائی میں خاک ہونا اثر دکھاتا ہے کیمیا کا دیار یثرب میں میں سے ہمیشہ تائب بولدا دیار تائب میں کیونکہ یثرب تو تائب ایک ہو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 اچھا یہی دے چاخیا اقبال ہے جن سے عجیب شہ ہے کام آ ہی جاتی ہے جن سے ہسیا عجیب شہ ہے کوئی اسے پوچھتا ہے پوچھتا پھرے ہے کوئی اسے پوچھتا پھرے ہے زر شفات دکھا دکھا کر صفا دی عالم کے باہر کوز میں جا رہے کوئی کیا نکال لیتی ہے آنکھ پر دو میں بھی صفات رکھے تھے ہم نے گناہ اپنے تیرے غضب سے چھپا چکا دکائے دیتے ہیں اے صبا ہم گل گل ستانے ارب کی بو ہے بتائے دیتے ہیں اے سب ہم یہ گل ستا عرب کی بو ہے مکرناب ہاتھ لائے ادھر کو وہی سے لائی ہے تو اڑا کر کیا؟ اے اے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 اجل کی ہم نے ہسی اڑائی اسے بھی تھکا تھکا کر اجل کی ہم نے حباد اللہ عباد اللہ تون فجل تھا لوگوں میں دار دار عجل کی ہم نے ہس اڑائی اسے بیمارہ تھکا تھک کچھ کچھ نکل رہی ہے مجھے بھی معاشر میں کاش دی ہے کہیں شفات نہ لے گئی ہو میری کتابیں عمل اٹھا کر بند شہید کے نبی ہوں شہید کے نبی ہوں میری لحد پہ شم ہے کمر جلے گی اٹھا کے لائے گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر کیا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 عمل نہیں ہے شلا میری ناد کا اثا گل بگل میں گاتے عمل نہیں ہے سلام گاتا گل ہے اور باہر کی لہر بھی جو کثرت میں آ کر بھی تنہا رہا نہاں ہو کے پردوں میں پیدا رہا رہی بے کلی جس کو کسیمہ بوار منامی میں احمد میں جس کو قرار ہوا جس, سے جس میں بے سایہ بن کر آیا بنی جس ستاکہ عرب آسمان سمایا نہ ہو جو وہم ادراک میں رکشا ہوا شان لولاک میں کہیں اس سے آبادی یہ باز میں قیس کہیں خیرہ کرتا ہے چشم ویس کہیں کار فاروق واضح علی کہیں نارا امتی امتی علم پر علم پر کہیں بن کے چمکہ حلال جلایا کہیں اس نے رکھتے فی کہیں تور پر لنگ ترانی سے کام کہیں کوئی سارا پہ دیدارم اسی،, اسی سے تھا روشن یقین سلیل اسی کی امی تھی سلیل جوابے اور کی آواز میری صاف تلک جا پہنچی گل شاعر کی مہک عرش تلک جا پہنچی جب میں درد سے ہو خلکت شاعر مد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 مرو لکھا کرے گیا دکان اچھا لکھا کلیا اربستان میں شیفا خان ہے اسلام کا پتہ بھی اور, اور لندن میں عبادت کا ہے لیگ نام تو تھا بڑے لکھے وہ بڑے نام تو بڑے بڑے یاد فخر فرقہ بیکار ایک قدر کام کا تم نے ہے تو یک صد بیکار دار کی فرق میں تم ہو صفت بد بیکار شوق تحریر ودامین کھنی جاتی ہے پیٹھ کر پردہ میں بے پردہ ہوئی جاتی ہے ہونا افسردہ اگر, اگر ہل گئی تعمیر کری راز تورید حکومت نہیں تفسیر کری وہ ساتھ کون مقصہ آدمی غراب ہے یہ دار مسجد ہے سراپا میں ہے ہے میں ہاتھ یہ ہر قدم پر میں ساتھ تیرے نام کب یہ تیرے پڑھو ہاں بالکل ٹھیک محمد علی مطلب حضور پاک کو مخاطب ہے امدلید. امدلید. امدلید. امدلید. امدلید. امدل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 مجھے. خبا کی تھی پترہ. لا الا فرگی کلما دین بڑوس الگی اکبر آواز ازا نے خاطیا <تصفح> الفرنگی اکبر الفرنگی اکبر اتحادی آج کل اتحاد اتحاد اتحاد کر دین و مذہب سے نہیں اپنی سیاست کو غرض سارے پنجاب کی محبود ہے اپنا مقصود و دین اگلے زمانے کی سخن سازی ہے سبھی ایک کے ہے سب کا فرنگی محبود آر ہے با یو با بیماری نرندرا خالصا جی, جی کی محفل تو دیکھو کی لوگ نے کیا ہے پتا نہیں کیا, کیا ترمت ہے تجنی سے خطی بن جائے گی لا کہا میں نے دوارہ ہو مکتب ہو یا پاٹ پال تالا کھلے گا اگر تو گورنر کے ہاتھوں پڑا ہے غلامی کا ان سب پہ تالا گلے میں اٹک جائے گا بن کے کانٹا وزارت کا عہدہ نہیں کرنے والا بن کے کانٹا وزارت کا عہدہ نہیں کرنے والا کے میں کی بلند, بلند ہے تیری ہمت تو فکر روزی کیا بلند ہے تیری ہمت تو فکر روزی کیا نہیں ہے لکمۂ شاہی نصیب کر گزاب ہے کل کام کبت ہرا بستہ میں شفا خان اسلام کب اور لندن میں عبادت کر دیں سام کپوت لیگ والوں میں تراشا ہے پڑے نام کبوت فرماتے ہیں وہ کشور ہند میں ہندوستان ملک کے اندر ایک ایک کالج یونیورسٹی ناکام کا بت ہے جس کو دنیا پوج رہی ہے وہ علی گڑھ کالج کا اے سرسور کا وہ علی گڑھ کالج کا بت ہے جو اس کو دنیا پوجھ رہی ہے یہ مانا مطلب اس کا پروفیسر ایوب ساگر نے اپنی کتاب اقبال دشمنی ایک مطالعہ کے اندر پیش کیا ہے یہاں پر رکھتا ہے جو ہے نا یہ باقیات اقبال کلیات باقیات شعر اقبال نے جو کلبہ کل لکھ دیا یہ غلط ہے یا قاتب کی غلطی ہے ہے جی یا اس کی دیدہ دانستہ غلطی ہے پروفیسر ایوب صابر نے جو اقبالیات کا ماہر شمار ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس نے اپنی کتاب اقبال دشمنی ایک مطالعہ اس کے اندر اے اے شیر لکھا ہے ایشور ہند میں ہے کلیا ناکام کا بوت اور زبہری جو ہے امین زبہری اس نے جو اللہ کے خلاف کتاب لکھی تھی خدو خال اقبال اس کے اندر یہی بند جو ہے نا وہ پیش کیا اس بند کا یہ مصرا پیش کر کے اس نے کہا یہ دیکھو سر سید کے خلاف ہے سر سید کے علی خالد کے بھی خلاف ہے بالکل معلوم ہوا یہ واقعی لفظ کلیا اور کلیہ بمنا کالج یونیورسٹی آتا جی. یا؟ ہے سمجھ نہیں آ رہی یار اربستان شفا خان اسلام کا بت اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ وہاں عربستان کے اندر شفا خانہ اسلام کے میرے خیال میں جیسے یہاں پر علی گڑھ یونیورسٹی ہے وہاں پر کوئی اس طرح شفا خانہ اسلام کا نا کھولا ہوگا کسی نے تو اس کو اقبال اس کو نے بت کہہ دیا اور لندن میں عبادت کدا ہے کا بت اور لندن میں عبادت کدا ہے لندن کی مساجد کو کہہ رہے ہیں یہ سام جو بنو علیہ السلام کا بیٹا تھا نا یہ اس کا عبادت کتا ہے یہ بوس بوتھ کی ہو رہی ہے وہاں پر ان مساجد میں اے اے کیا ہے اور لندن میں عبادت ہے تیرے نام کا یہاں پر یہ کلیات باقیات شیر اقبال والے نے صفحہ نمبر 384 پر جو جواب شکوا کے مترو کا بند گنے ہیں نا جو ان کے اندر اس نے تیرا کا سے استعمال کیا تیرے نام کا بتاب ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مراد ہو جائے گا محمد علی جناب کیونکہ نام حضور کے نام کے ساتھ کا ہے है? تو لیگ والوں نے تراشا ہے تیرے نام کا بت <تصفح> معلوم ہوا اقبال نے جواب شکوا کے اندر مستر جناب کو بت کہا ہے جو حضور کا عام ہے منع کرتا ہے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 مسٹر جناب کے بھی آپ مخالف ہیں اس کو بہت کہتے ہیں جیسا شگر کے مخالف ہیں اس کے علی گڑھ کالج کے مخالف ہیں ارے بھائی انہیں حقائق تو کہاں چھپایا جا سکتا ہے سمجھ نہیں آ رہی بات کی لہٰذا ہمارے پاس حضرات جو اقبال کو نشانہ ہے تنقید بناتے ہیں اور پھر جناب جی ان پر اپنے جناب اعتراضات واہیہ کی بچھال کر دیتے ہیں وہ تحقیق سے کام نہیں لیتے ان کی معلومات میں کمی ہے سمجھ لیا بھائی یہ چیز ہے ایشور ہند میں ہے کل کام کبوت حربستان شفا خانے اسلام کا کبوت اور لندن میں عبادت کا دے کا کبوت نے تراشاہ میں ان خبرسوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں اللہ آج کا ساتھ دیا تو تک پاکستان دیش کیا اللہ ما دوست دیش کے اور ان خنبیروں سے پوچھتا ہوں دوست کیسے باتیں کرتے ہیں ایوب صابق لکھ رہا ہے اپنی کتاب اقبال دشمنی کے اندر زبیری لکھ رہا ہے زبیری کے حوالے سے وہاں پر نقل کیا اس نے اور خود بھی وہ تحقیق کر کے لکھ رہا ہے کہ اللہ باتی اور مخلوط مخلوط انتخاب کی وجہ سے مخالفت رہی آخری دو سالوں میں جا کر صلاح ہوئی اور میں کہتا ہوں اب اس کو سلح کہاں سے ہوگی جب وہ علیل بیمار ہو گئے دو سال آخری میں اس وقت سلح کرواتے ان کی جب تندرست مخالم رہا رہے جب علیل ہو گیا تو سلاح کر لی ایسی جو مبرضی بغیر تو یہ تمہاری ہے ہم سمجھ گئے